جی بہت شکریہ ایکچولی میں کافی دیر سے پہلے بھی کیے تھا اور اس کے بعد میں بی ہو گیا تو میرا سوال یہ تھا کہ کچھ مسئلہ میرے فیملی میں ہے کہ پہلے نکاح ہوا اور دو بچے ہیں ان کے ماشاء اللہ ایک اس کے بعد ڈائیوس ہو گئی اس طلاق کے بعد تقریباً قریب چار یا پانچ سال بعد انہوں نے دوبارہ کہیں نکاح کیا اور اب یہ مجھے بالکل نہیں اس کا علم کہ یہ آیا ان کو کنفرم پہلے کیا گیا کہ اگر حلالہ کیا جا رہا ہے یا نہیں اور یہ کسی کو پوری طرح علم نہیں ہے ہمارے لیے تو حلالے کی ڈیفینیشن بیسیکلی کیا ہے اور کس وقت یہ کیا جا سکتا ہے یہ تھوڑی سی دہشت چل رہی ہے تو پلیز اس لیے ذرا بتائیے گا کچھ اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا کہ حالات کس حد تک جائز ہے اور کہاں پہ جا کے یہ گناہ کبیرہ کبھیرا کہلاتا ہے اور کہاں سے ہے یہ بیسکلی پولیس ساحل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی تین طلاق عورت کو دے دے وَإن فلا ہلا <غیرہ> قرآن میں آیا کہ جب آدمی تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس خامد پر حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی اور خامد کے ساتھ نکاح نہ کرے چار سال بعد دس سال بعد چار سال بعد کبھی بھی پہلے خامد پر حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور جگہ شادی نہیں کرے گی یہ قرآن کا حکم ہے نفس ہے عمرت رفا والی حدیث جو ہے بخاری شی نے کتاب و نکاح میں موجود ہے کہ عمرت رفا حاضر ہوئی اس ان کو ان کے خامد نے پلاک دے دی انہوں نے دوسری جگہ شادی کر لی اب وہ آئی اور اڑکی کے پیارے آتا میں پہلے خامند کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاذ آیا جب تک تو دوسرے خامند کا گھر نہیں بساتی یعنی وہاں لفظ اور ہیں اس وقت تک تو پہلے خامند پر حلال نہیں ہو سکتی تو نکاح حلالہ کو حلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ حلالہ کا توحلہ کا لفظ آ گیا ہے اور یہ کہنا ہے کہ شرطرگا لینی کہ بھائی آج تو نکاح کر اور کل اس کو طلاق دے دینا ضروری یہ نکاح حرام ہے یہ نکاح موٹا ہے نکاح وقت ہے تو وقت کی قید ایک مہینے کی بھی رام ہے ایک سال کی بھی رام ہے پچاس سال کی بھی رام ہے سو سال کی بھی رام ہے تو یہ جو کہا گیا ہے نا بعض اوقات کے اگتیہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن بہر الحدیث ہے بعض علماء نے اس کو نقل کیا ہے آکا صلی سلم نے لانت فرمائی اس شخص پر جو حلالہ کرے یا جو حلالہ کروائے تو وہ وہی حلالہ ہے جس میں پہلے شرط لگا لی جائے نکاح حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے عام نکاح ہوتا ہے ویسے نکاح ہو اس کے بعد وہ مرضی سے ایک دن میں طلاق دے دس سال میں دے پوری عمر نہ دے یہ اس کی مرضی ہے یہ شرط نہیں پہلے لگائی جا سکتی یہ شرط لانی حرام ہے وہ نکاح رام ہے جس میں شرط ہو اگر شرط نہیں ہے تو حلالہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں یعنی تو ہلّا کا لفظ آ گیا ہے اس لیے اس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے اس کے سوا پہلے خامن پر عورت حلال نہیں ہو سکتی ہاں عزت جو ہے وہ تین ہے